السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم جی السلام ورحمۃ اللہ رضوان بھائی تو میں دراصل آیا تو مائک پر کوئی نہیں تھا تو میں نے پھر فوراً تو افرا افراتفری مچانی ہوتی ہے مائک کے لیے تو اس وجہ سے میں نے پھر مائک لے لیا مجھے معلوم نہیں کہ کس نے آنا تھا اور کوئی بات چل رہی تھی آ, اچھا ٹھیک کیا ٹھیک ہے الحمدللہ میں خیریت سے ہوں امید ہے انشاءاللہ تعالی اللہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے اور باقی تمام بھائی بھی خیریت سے ہوں گے الحمدللہ تو انشاءاللہ تعالی ہم کراچی کے حالات حضرت کافی ناساب ہیں اور خاص طور پر یہ جو انتہائی افسوسناک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا تو اور اس کے بعد جو لوٹ مار کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو اللہ اکبر جی ہاں ظاہر ہے جلوس ہوتے ہیں اپنے رقل شریف کے تو وہ تو ہر طرف رحمتیں برکتیں اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی ہیں لیکن حالات ان لوگوں نے بہت خراب کر دیے ہیں جو لوگ ملک توڑنے کی سازش میں ہیں اور آج میں نیوز سن رہا تھا ریڈیو پر تو بتایا ریڈیو میں نیوز کاسٹر نے کہ چالیس ارب روپے کا نقصان ہوا ہے ابھی تک جو تخمینہ لگایا گیا چالیس ارب اللہ اکبر تو اب پتہ نہیں مزید اس میں اضافہ ہوگا تخمینے میں اور پھر خود سوچیں کہ سینکڑوں ہزاروں لوگ بے روزگار بھی ہوئے اور جو بڑے بڑے ظاہر ہے کہ ملونا ٹائپ لوگ تھے وہ بھی فرش پر آ گئے اور جتنے خاندان خاندانوں کا معاشی قتل ہوا ہے تو اللہ و اکبر ہاں ہاں بہت زیادہ مطلب نقصان ہوا ہے اب جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کے دلوں سے پھر وطن کی محبت تو نہیں رہتی نا تو ظاہر ہے کہ ان کے دلوں میں پھر شیطان وطن کی مخالفت پیدا کرتا ہے ڈالتا ہے ان کی نسلیں بھی ایسے ہی کرتی ہیں بہت سے معاملات ہوتے ہیں دیکھیں بدقسمتی سے سے دھماکے تو پاکستان بھر میں ہو رہی ہیں لیکن اس طرح کی لوٹ مار جو پری پلان تھی کہیں نہیں ہوا تو اللہ تبارک و وطالعہ بہرحال کرم فرمائے اور ایسے لوگوں کو سے اللہ تعالیٰ حساب لے مزلوموں کی بد دعائیں بہرحال بہت رنگ لاتی ہیں اور ایسے لوگوں لوگ ضرور اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں انشاءاللہ آئیں گے اس میں تو کوئی اور شک شعبے کی بات نہیں ہے لیکن یہ جو چیز ہے یہ مستقبل کے لحاظ سے انتہائی افسوسناک اور تاریخ ہے کہ خدا نخواستہ مستقبل میں بھی اس طرح کے معاملات اگر رہے تو پھر انتہائی ناختہ بھی حالت ہو جائے گی خور ناخی حالت ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور مسلمانوں کو ایک اور نیک ہو کر دین پر چلنے کی توفیق ادا فرمائے اور جو لوگ سازشیں کر رہے ہیں ملک توڑنے کی تو اللہ تعالیٰ ان کے منصوبے خاک میں ملائے اور ان کو عبرت کا نمونہ بنائے عام تو ان شاء اللہ درس قرآن کا ہم آغاز کرتے ہیں آیت نمبر اکہتر ہے جس سے ہم نے درس قرآن کا آغاز کرنا ہے رب جی تشریف لائیں گے رضوان بھائی آپ کے لیے مائک چھوڑو آم ر... اچھا چلے ٹھیک ہے میں جاری رکھتا ہوں الحمد للہ اجیت لائے تشریف کا آپ کا السلام علیکم رحمت اللہ حدت اس سے پہلے کہ آپ شروع کریں چلے آپ نے ماشاء اللہ حالات کے بارے میں بتایا تو یہ ہمارے پاس عبد الرحمٰن حران صاحب ہیں یہ بڑے ہی حیران ہیں جب وہ میلاد کا میں نے نام دیا تو کہہ رہے ہیں کہ میلاد پیدا تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ اصول الحدیث جو ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں کہہ رہے ہیں جی ملاد صحابہ نے, نے نہیں کیا تو میں نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ جو یہ اصول الحدیث آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ کون سے صحابہ نے پڑھے ہیں تو اب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ہیں وہ سکالرز نے لکھے تو بھائی جو ہے وہ ملاحت کے بارے میں بھی اسکالرز نہیں لکھا ہے تو اگر ان سے ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ مائک کے اوپر آنا چاہیں تو ورنہ آپ اپنا درز جاری رکھے میں تو جو ہے وہ ایسے ہی مطلب چاہ تھا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہرت آ جائیں آپ سوری میں نے آپ کو ڈسکرائب کیا تو میں سوری جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی حضرت اصول حدیث کا علم بھی محدین نے شروع کیا ہے کہاں نے شروع کیا ہے مجتہدین نے شروع کیا ہے اور ظاہر ہے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جو فی زمانہ ہو رہا ہے وہ بھی انہی مجتہدین مفتری محدثین نے شروع کیا ہے اور اس کے علاوہ میلاد دیکھا جائے تو یہ اللہ کی سنت ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مطلب تعریف ہے یہ میرے رب کی سنت ہے تو انشاءاللہ ہم درخت کا آغاز کرتے ہیں الحمد اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ حبیب اللہ وصلاة وسلاما عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد محمد المعدين الجود والكرم وعليه وبارك وصل صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ہے سورہ النحل شریف عائد نمبر اکتر ایمان اور اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر رزق میں بڑھائی دی تو جنہیں بڑھائی دی ہے وہ اپنا رزق اپنے باندھی غلاموں کو نہ پھیر دیں گے کہ وہ سب اس میں برابر ہو جائیں تو کیا اللہ کی نعمت سے مقرر ہو اس میں رب پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم میں ایک کو دوسرے پر رزق میں بڑھائی دی مراد اس سے کیا ہے کہ کسی کو غنی کیا ہے کسی کو فقیر کیا ہے کسی کو مالدار کیا ہے کسی کو نادار کیا ہے تو فرمایا کہ جنہیں بڑائی دی ہے وہ اپنا رزق اپنے باندھی غلاموں کو نہ پھیر دیں گے کہ وہ سب اس میں برابر ہو جائیں یعنی باندھی غلام آقاوں کے شریک ہو جائیں تو جب تم اپنے غلاموں کو اپنا شریک بنانا گوارا نہیں کرتے تو اللہ کے بندوں اور اس کے مملوکوں کو اس کا شریک ٹھہرانا کس طرح گوارا کرتے ہو سبحان اللہ یہ بت پرستی کا کیسا نفیس دل نشین اور خاطر گزی رد ہے جو میرے پاک رب نے ارشاد فرمایا تو فرمایا کیا اللہ کی نعمت سے مقررے ہو یعنی اس کو چھوڑ کر مخلوق کو پوجتے ہو کیوں شرک کرتے ہو تو یہ اللہ تعالیٰ نے دلیل مطلب دی ہے اور بڑی زبردست دلیل اللہ کی بات ہی زبردست ہے تو اللہ نے یہ مثال بت پرستوں کے لیے بیان فرمائی ہے یعنی جب تم اپنے غلاموں کو اپنے برابر نہیں قرار دیتے تو تم میرے بندوں کو یا میری مخلوق کو میرے برابر کیسے قرار دیتے ہو کہ ان کو بھی میری طرح عبادت کا مستحق قرار دیتے ہو یہ درس ہے جو اللہ کی طرف سے دیا گیا تعلیم ہے تو اور جب تم اپنے غلاموں کو اپنے برابر قرار نہیں دیتے اور ان کو اپنے ابوال میں شریک نہیں کرتے تو تم اللہ کے بندوں کو اللہ کے برابر کیوں قرار دیتے ہو اور ان کو اللہ کی عبادت میں کیوں شریک قرار دیتے ہو تو یہ یہاں پر خلاصہ ہے جو کہ ارشاد فرمایا گیا سنا ہے ایت نمبر 72 اور 73 ہیں ارشاد خداوندی والله جعلنا لكم من انفسكم ازواجا وجعلنا لكم من ازواجكم بنينا وحفظنا رزقكم من الطيبات اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے عورتیں بنائیں اور تمہارے لیے تمہاری عورتوں سے بیٹے اور پوتے نواسے پیدا کیے تو تمہیں ستری چیزوں سے روزی دی تو کیا جھوٹی باپ پر یقین لاتے ہو اور اللہ کے فضل سے منکر ہوتے, ہوتے ہیں شَيْعًا شَيْعًا وَلَا اور اللہ کے سوا ایسوں کو پوجتے ہیں جو انہیں آسمان اور زمین سے کچھ بھی روزی دینے کا اختیار نہیں رکھتے نہ کچھ کر سکتے ہیں بہتر اور تہتر ہیں ان کا ترجمہ ایک ساتھ سماعت فرمائیں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 نہ کچھ کر سکتے ہیں اس آیت کی دو تفسیریں کی گئی ہیں ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا اور یہ اس کا معنی ہے کہ اللہ نے تم میں سے تمہاری بیویاں بنائی لیکن یہ قول ضعیف ہے کیونکہ اس آیت میں واحد کے ساتھ خطاب نہیں ہے بلکہ کل کے ساتھ خطاب ہے اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوار رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اس آیت کی تخصیص کرنا بلا دلیل ہے اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے عورتوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ مرد ان سے شادی کریں اور اس کی مدثور روم آیت نمبر اکیس میں فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری جنس سے تمہاری بیویاں بنائیں تو کسی شخص کی بیوی کا اس کی خدمت کرنا سہل بیان کرتے ہیں کہ ابو اسید شاہی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شادی میں دعوت دی ان کی بیوی دلہن ہونے کے باوجود ان سب کی خدمت کر رہی تھی سہل نے کہا تمہیں معلوم ہے میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پلایا تھا میں نے رات کو ایک برتن میں چوہارے بھگو دیے تھے جب رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا چکے تو میں نے وہ آپ کو پانی پلایا یعنی نبیز پلائی تو اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ ابو اسی کی بیوی اپنی شادی کے دن بھی ان کی خدمت کر رہی تھی اور حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدی کے لیے ہار بنتی, بنتی تھی پھر آپ اس حضی میں اشعار کرتے اشعار کا معنی ہے چھری سے اونٹ کے کوہان میں گاپ ڈال دینا جس سے اس پر خون کا سرخ دبا پڑ جائے اور اس کے گلے میں ہار ڈال دیتے یا میں ہار ڈال دیتی چنانچے اللہ قبار و تعالی جل جلالہ لہو کرم فرمائے آمین اللہ تعالی اس آیت میں یہ بھی فرماتا ہے کہ وہ اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمینوں میں سے کسی بھی رزق کے مالک نہیں ہیں اور نہ کسی چیز کی طاقت رکھتے ہیں اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا کہ اللہ نے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا ہے حسایت میں فرمایا ہے کہ مشرقین جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں وہ کسی رزق کے مالک نہیں ہے حسایت میں اللہ نے شرک اور بت پرستی کا مزید رد فرمایا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ اس کی عبادت کریں جو انہیں رزق دینے والا ہے جس نے ان کو پیدا کیا اور ان کو پالنے والا ہے اور یہ کیسی ہوندی عقل کے لوگ ہیں کہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو کسی رگ کے مالک نہیں ہیں اور کسی چیز کی طاقت نہیں رکھتے آئے نمبر چوہتر میرا رب ارشاد فرما رہا ہے فلا اللہ يعلم لا تعلمون تو اللہ کے لیے مانند نہ بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے مانند نہ نہ اس سے مراد کیا ہے یعنی اس کا کسی کو شریک نہ کرو اور ظاہر ہے کہ مخلوق کے ساتھ اللہ کو تشبیہ نہ دو کیونکہ کوئی چیز اس کی مثل نہیں ہے اور اللہ کی کوئی مثال نہ بناؤ کیونکہ وہ واحد ہے اور اس کی کوئی مثل نہیں ہے بد پرت یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک اس کی عبادت کرے بلکہ ہم ستاروں کی یا ان کی عبادت کرتے ہیں پھر یہ ستارے یا ابوط اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو سب سے بڑا خدا ہے اور ان ستاروں اور ان بتوں کا بھی خدا ہے کیونکہ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ عام لوگ بادشاہ کے وزراء اور اقابرین سلطنت کی خدمت کرتے ہیں اور ان کی تعظیم کرتے ہیں اور بادشاہ تک رسائی کی جرت نہیں کرتے اور وزرا اور اکابرین سلطنت بادشاہ کی تعظیم اور اس کی خدمت کرتے ہیں تو اس طرح ہم بھی ان بتوں اور ستاروں کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تا تک رسائی اور اس کی عبادت کی جرت نہیں کرتے تو اللہ نے ان کا رد فرمایا اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم یہ مثالیں نہ گڑو بتوں کی عبادت کو ترک کرو اور صرف اللہ کی عبادت کرو جو بہت جاننے والا اور بہت قدرت والا ہے اور بے حد حکمت والا ہے آیت نمبر پچھتر درب اللہ اللہ نے ایک صحابت بیان فرمائی ایک بندہ ہے دوسرے کی ملک آپ کچھ مقدور نہیں رکھتا اور ایک وہ ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھی روزی عطا فرمائی تو وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے پیچھے اور ظاہر چھپے اور ظاہر کیا وہ برابر ہو جائیں گے سب خوبیاں اللہ کو ہیں بلکہ ان میں اکثر کو خبر نہیں یہ دو نمبر پچہتر ہے اللہ نے اس آئت میں دو شخصوں کی مثال بیان فرمائی ہے ایک شخص کسی کا غلام ہے جو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا اور دوسرا شخص آزاد ہے جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے اور وہ اس میں پوشیدہ اور ظاہر طور پر خرچ کرتا ہے تو کیا یہ دونوں شخص برابر ہیں ظاہر ہے کہ یہ دونوں شخص برابر نہیں ہیں جب ایک غلام جو مجبور ہو وہ آزاد دولت مند اور فیاض شخص کے برابر نہیں ہے تو بت اللہ کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ بتوں کا حال ایک مجبور غلام سے بھی ابتر اور بدتر ہے پھر مشرقین کی کیسے یون عقل ہے کہ وہ ان بتوں کو اللہ کی عبادت میں اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں آیت نمبر چھتر اللہ نے کہاوت بیان فرمائی دو مرد ایک گونگا جو کچھ کام نہیں کر سکتا اور وہ اپنے آخا پر بوجھ ہے جدر بیجے کچھ بلائی نہ لائے کیا برابر ہو جائے گا یہ اور وہ جو انصاف کا حکم کرتا ہے اور وہ سی بھی راہ پر ہے سبحان اللہ اس آیت میں اللہ نے مشرقین کا رد فرمایا کہ یہ بدیہی بات ہے کہ جو شخص گنگا اور عاجد ہو وہ فضل اور شرف میں اس شخص کے مساوی نہیں ہو سکتا جو بولنے والا اور قادر ہو باوجود یہ کہ بشریت اور باقی اعضاء کی سلامتی میں دونوں مساوی ہوں تو جب گونگا اور عاجز بولنے والا اور قادر کے برابر نہیں ہو سکتا تو زیادہ لائق ہے کہ بے جان اور ساکت پتھر اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے تو پھر تمہارا ان بتوں کو عبادت میں اللہ کا شریک ٹھہ قرار دینا کسی طرح عقل کے نز... کس طرح عقل کے نزدیک صحیح ہوگا اور یہ مثال جو دی گئی ہے یہ ظاہر ہے کہ اس کے کئی محمل ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ مومن اور کافر کی مثال بیان فرمائی ہے جو شخص گونگا اور آجز ہے وہ کافر اور بت پرست ہے کیونکہ وہ حق کے ساتھ کلام نہیں کرتا اور کوئی نیک کام نہیں کرتا جس میں خیر اور برکت ہو اور جو شخص ناطق اور قادر ہے وہ مومن ہے کیونکہ وہ کلمہ حق بولتا ہے نیکی کا حکم دیتا ہے اور راہ پرست ہے امام راضی نے کہا کہ آئل سے مقصود ہر وہ غلام ہے جو ان صفات مضموما کے ساتھ موصوف ہو اور ہر وہ آزاد شخص جو ان صفات محمودہ کے ساتھ موصوف ہو چنانچہ آیت نمبر 77, 78 اور انسی یہ تین آئےتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے شَيْءٍ اللہ اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کی چھٹی چیزیں اور قیامت کا معاملہ نہیں مگر جیسے ایک پلک کا مارنا بلکہ اس سے بھی قریب بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اور اللہ نے تمہاری ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا کہ کچھ نہ جانتے تھے اور تمہیں کان اور آنکھ اور دل دیے کہ تم احسان مانو الم یار مسخرا تین جب مَا إِلَّ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ قَوْمِ يُؤْمِنُونَ کیا انہوں نے پرندے نہ دیکھے حکم کے باندھے آسمان کی فضا میں انہیں کوئی نہیں روکتا سو سوا اللہ کے بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کو تو یہ تین آیات مقدس ہیں جن کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی ہے دیکھیے اللہ نے پہلے آجیز اور گنگے شخص کے ساتھ بطوم کی مثال دی کیونکہ وہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ کسی کے کام آ سکتے ہیں اور اپنی مثال اس شخص کے ساتھ دی جو راہ راست پر ہو اور نیکی کا حکم دیتا ہو اور ایسا شخص وہی ہو سکتا ہے جس کا علم بھی کامل ہو اور جس کی قدرت بھی کامل ہو تو ان آیتوں میں سے پہلی آیت میں اللہ تبارکہ و تعالیٰ نے اپنے کمال علم پر دلیل قائم کی اور دوسری آیت میں اپنے کمال قدرت پر دلیل قائم فرمائی کمال علم کی دلیل یہ ہے کہ وہ تمام آسمانوں اور زمینوں کے غیب کا جاننے والا ہے اور کمال قدرت پر دلیل یہ ہے کہ وہ پلک جھپکنے سے بھی پہلے قیامت کو قائم کر دے گا اور تمام دنیا کو فنا کر دے گا اللہ اکبر. فرمایا کہ تمام آسمانوں اور زمینوں کے غیب کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے لیکن اللہ تعالی جس کو چاہے اپنا اپنے غائب میں سے جتنا چاہے عطا فرماتا ہے وَمَا قَانَ اللَّهُ لِيُطَلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءَ اور اللہ کی یہ شام نہیں کہ وہ تم عام لوگوں کو اپنے غائب پر متلا فرمائے البتہ غائب پر متلا فرمانے کے لیے جن کو چاہتا ہے منتخب فرما لیتا ہے اور وہ اللہ کے رسول ہیں عالم الغیب فلا على غیبه احد الا من الغبی رسول وہ عالم الغیب ہے وہ اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں فرماتا سوا ان کے جن کو اس نے پسند فرما دیا اور وہ اللہ کے رسول ہیں اس فائل سے مقصود یہ ہے کہ چیزوں کو حلال یا حرام کرنا صرف اس کا منصب ہے جو تمام چیزوں کی حقیقتوں ان کے خواص ان کے لوازم اور عوارض اور ان کی تاثیرات کو جاننے والا ہو اور چونکہ تمام آسمانوں اور زمینوں کے غیوب کو جاننے والا صرف اللہ ہے اس لیے چیزوں کو حلال اور حرام کرنا بھی صرف اسی کو زیر دیتا ہے اور مشرقین کا اپنے ہوائے نفس سے بعض چیزوں کو حلال اور بعض چیزوں کو حرام کہنا محض غلط اور باطل ہے تو اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی جو نعمت عطا فرمائی ہے اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کہ آنکھوں سے انہی چیزوں کو دیکھے جن کا دیکھنا جائز اور مستحسن مثلا قرآن کو دیکھے خانہ کعبہ کو دیکھے ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھے اپنی اولاد کو شفقت کی نگاہ سے دیکھے اور ہر اس چیز کو دیکھے جس کا دیکھنا جائز ہے اور آنکھوں کی ناشکری نہ کرے کہ جن چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا ان کو دیکھے پرائی اور اجنبی عورتوں کو نہ دیکھے جو چیزیں اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہیں ان کو نہ دیکھے اب پرندوں کی پرواز سے متعلق اللہ کے وجود اور اس کی توحید پر بھی استدلال ہیں جیسا کہ فرمایا گیا کہ کیا ان لوگوں نے آسمان کی فضا میں پرندے نہیں دیکھے جو اللہ کے نظام کے تابع ہیں انہیں دوران پرواز گرنے سے اللہ کے سوا کوئی نہیں روکتا بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں یعنی جب پرندے آسمان اور زمین کے درمیان سزا میں پرواز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کس طرح اپنے بازو پھیلا کر ہوا میں اڑ جاتے ہیں ان پرندوں میں کس نے ایسی طاقت رکھی ہے جو انہیں اڑا کر ہوا میں لے جاتی ہے اور ثقیر جسم کا طبیعی تقاضا یہ ہے کہ وہ زمین کی کشش سے فوراً بلندی سے نیچے گر جاتا ہے اور تو دوران پرواز ان پرندوں کو फजा میں کون کائم رکھتا ہے اور نیچے گرنے سے کون रोकता ہے کیا پتھر کے بنائے ہوئے یہ بت ان پرندوں کو उड़ाते ہیں اور ان کو دورانے پرواز گرنے سے روکے رکھتے ہیں جب یہ بت نہیں تراشے گئے تھے جب بھی پرندوں کے اڑنے اور فضا میں کائم رہنے کا یہی نظام رائج تھا اس, اس لیے بت ان کے خالق نہیں ہو سکتے کیا سورج یا چاند اس نظام کے خالق ہے رات کو جب سورج نہیں ہوتا تب بھی پرندوں کی اور دن کو جب چاند نہیں ہوتا اس وقت بھی پرندے اسی طرح پرواز کرتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ سورج یا چاند اس نظام کے خالق نہیں ہے اور اسی طرح استدلال کریں کہ جن جن چیزوں کو لوگوں نے خدا بنایا کہ یہ خدا ہے معاذ اللہ ان تمام کے بارے میں یہی استدلال پیش کیے جا سکتے ہیں چنانچہ میرا پاک پروردگار پاکل دگار ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر اسی سے تریاسی تک کی تلاوت کر رہا ہوں واہ جا کم سکن و جاخیب یو میم ووم ويوم و من اص وافی و اوباریہ و اشعریہ متا انجمائے کنز المان اور اللہ نے تمہیں گھر دیے بسنے کو اور تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں سے کچھ گھر بنائے جو تمہیں ہلکے پڑتے ہیں تمہارے سفر کے دن اور منزلوں پر ٹھہرنے کے دن اور ان کی اون اور رونگٹوں اور بالوں سے کچھ خانگی ضروریات کا سامان اور برتنے کی چیزیں ایک وقت تک وجا جی اکنان اور اللہ نے تمہیں اپنی بنائی ہوئی چیزوں سے سائے دیے اور تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ بنائی اور تمہارے لیے کچھ پہناوے بنائے کہ تمہیں گرمی سے بچائیں اور کچھ پہناوے کے لڑائی میں تمہاری حفاظت کریں یوں ہی اپنی نعمت تم پر پوری کرتا ہے کہ تم فرمان مانو فعن طولو فعن نما علک مبین پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اے محبوب تم پر نہیں مگر سانس پہنچا دینا یا الیفون نعمت الم کی رون و اکثر فرون اللہ کی نعمت پہچانتے ہیں پھر اس سے منکر ہوتے ہیں اور ان میں اکثر کافر ہیں یہ چار آیات ہیں جن کی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی یہ آیتیں بھی گزشتہ آیات کا تجمہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلائل بیان فرمائے گئے ہیں اور بندوں پر اللہ تعالی کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے پہلی آیتوں میں انسان کے پیدا کرنے کا ذکر فرمایا تھا کہ اللہ تعالی نے اس کے کان اس کی آنکھیں اور دل اور دماغ جو ہیں وہ بنائے ہیں جب وہ پیدا ہوا تو اس کو کسی چیز کا علم نہیں تھا پھر اللہ نے اس کو علم اور معارفت سے نوازا ان آیتوں میں اللہ نے اپنی ان نعمتوں کا ذکر فرمایا جن نعمتوں سے انسان اپنی دنیاوی زندگی میں فائدہ حاصل کرتا ہے مثلا وہ رہنے کے لیے اینٹوں پتھروں سیمٹ لوہے اور لکڑی سے مکان بناتا ہے اور یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کی جنگلوں میں سفر کے لیے وہ ہلکے پھلکے کھائے لے جاتا ہے قدیم زمانے میں مویشیوں کی کھالوں کے خیمے بنائے جاتے تھے اب قینوس یا اور کسی مضبوط کپڑے کے خیمے بنائے جاتے ہیں یہ سب چیزیں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں اور ان مویشیوں کے بالوں اون اور ریشم سے انسان اپنے لباس بناتا ہے جن سے موسم کی شدت کو دور کرتا ہے خاص سخت گرمی ہو یا سخت سردی ہو اللہ کا نے مثال کے طور پر سخت گرمی کا ذکر فرمایا کیونکہ عرب کے لوگ عموماً سخت سردی سے نا تھے انہوں نے کبھی برف باری نہیں دیکھی تھی ان کے لیے سخت سردی کا پڑنا بہت حیران کن ہوتا تاہم ایک چیز سے اس کی ضد سمجھ میں آ جاتی ہے تو جس طرح لباس انسان کو سخت گرمی سے بچاتا ہے اسی طرح سخت سردی سے بھی بچاتا ہے اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح اللہ تم پر اپنی نعمت مکمل فرماتا ہے تاکہ تم اپنی زندگی کی ضروریات میں اور اپنی مسلحتوں میں اور اپنی عبادتوں میں ان چیزوں سے مدد حاصل کر سکو تاکہ تم اس کی اطاعت کرو یعنی ان نعمتوں کا احتراف کر کے اللہ پر اس کے رسول برحق پر ایمان لے آؤ اور اگر وہ رو گردانی کریں یعنی ان نعمتوں کا بیان سننے کے بعد بھی اللہ کے احسانات کو نہ پہچانے تو آپ کا کام تو صرف اللہ کے احکام کو صاف صاف پہنچا دینا ہے آپ کا منصب کسی کو جبرن مومن بنانا نہیں ہے آپ ان کے ایمان نہ لانے کا غم نہ کریں ان میں سے اکثر لوگ ضدی اور سرکش ہیں وہ حق کو ماننے والے نہیں ہیں اناد اور ہٹ درمی سے کفر کرنے والے ہیں پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس میں اپنی مزید نعمتوں کا بھی ذکر جو ہے وہ فرمایا ہے اب اس میں جانوروں کی ہڈیوں ان کے بالوں اون کھال ہڈی کا پاک ہونا ناپاک ہونا وغیرہ یہ ساری تفصیل جو ہے وہ بیان ہو سکتی ہے اور اسی طرح پھر میرے آقا دینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, وسلم کے فضلات کریمہ کی سہارت پر بھی بیان ہو سکتا ہے لیکن اسی پر اکتفا جو ہے ہم کرتے ہیں آیت نمبر چوراسی اور پچاسی ہے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا يُخفَّفُ هُمْ اور ظلم کرنے والے جب عذاب دیکھیں گے اسی وقت سے نہ وہ ان پر سے حضاء ہو نہ انہیں محلت ملے یہ آئٹ نمبر پچاسی ہے چوراسی کو بھی میں تلاوت کرتا ہوں بلکہ چوراسی کی تلاوت جی میں چوراسی اور پچاسی دونوں آئٹوں کی تلاوت کرتا ہوں وَيَوْمَ مِن كُلِّ شَرِيدًا لَا نب لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ شہیدر اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ پھر کافروں کو نہ اجازت ہو نہ وہ منائے جائیں اور پچاسی نمبر آئے اور ظلم کرنے والے جب عذاب دیکھیں گے اسی وقت سے نہ وہ ان پر سے ہلکا ہو نہ انہیں مہلت ملے اس سے پہلے اللہ تبارک وبا تعالیٰ نے کفار کے متعلق بیان فرمایا تھا کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو پہچاننے کے باوجود ان کا کفر کیا اور یہ فرمایا کہ ان میں سے اکثر کافر ہیں ان آیتوں میں اللہ نے ان پر عذاب کی وحید بیان فرمائی اور قیامت کے دن ان کا جو حال ہوگا اس کا بیان فرمایا تو اللہ تبارک کا مطالعہ دلہ جلال نے فرمایا کہ جس دن ہم ہر امت سے ایک گواہ پیش کریں گے یہ قول اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ گواہ ان کے خلاف ان کے کفر کی گواہ دیں گے ان گواہوں سے مراد انبیاء علیہ سلام ہیں اور جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر اکتالیس میں ہے کہ اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ پیش کریں گے اور اے رسول مکرم اور ہم آپ کو ان سب پر گواہ پیش کریں گے اللہ اکبر اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر کافروں کو بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اس ارشاد کے بھی حسب ذیل محامل ہیں کہ قیامت کے دن کافروں کو اپنے کفر پر عذر پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی ولاحم فیاح تاز ان کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ عذر پیش کریں اور یہ بھی نکتہ ہے کہ ان کو آخرت سے دنیا کی طرف جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور ان کو دوبارہ ایمان لانے کا موقع نہیں دیا جائے گا اور یہ بھی نکتا ہے کہ جس وقت گواہ ان کے خلاف گواہی دیں گے اس گواہی کے دوران ان کو بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی میرا رام ارشاد فرماتا ہے ستاسی ہے ارشاد فرمایا گیا قَالُوا رَبَّنَا إِلَيْهِمُ إِنَّكُمْ اور شرک کرنے والے جب اپنے شریقوں کو دیکھیں گے, کہیں گے اے ہمارے رب یہ ہیں ہمارے شریک کے ہم تیرے سوا پوجتے تھے تو وہ ان پر بات پھینکیں گے کہ تم بے شک جھوٹے ہو اور ستاسی نمبر وَالْقَو وَالْقَو اِلَلَّهِ وَمَا اِذِنِ اور اس دن اللہ کی طرف آج سے گریں گے اور ان سے گم ہو جائیں گی جو بناوٹیں کرتے تھے یاد رکھیے کہ آمد کے دن اللہ ان بتوں کو اٹھائے گا جن کی کفار عبادت کرتے تھے اور ان کو اٹھانے سے مقصود یہ ہے کہ مشرقین ان بتوں کا انتہائی ذلت اور حقارت میں مشاہدہ کریں نیز وہ بت مشرقین کی تہذیب کریں گے اس سے ان کے دلوں میں غم اور حسرت زیادہ ہوگی اللہ نے ان بتوں کو شرکا اس لیے فرمایا ہے کہ کفار ان بتوں کو اللہ کا شریک کہتے تھے مشرقین جو کہیں گے اے ہمارے رب یہ ہیں ہمارے وہ شرا جن کی ہم عبادت کرتے تھے اس سے ان کا منشا یہ تھا کہ وہ اپنا گنا ان بتوں پر ڈال دیں اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ اس سے ان کو عذاب سے نجات مل جائے گی یا ان کے عذاب میں کمی ہو جائے گی بت ان سے کہیں گے بے شک تم ضرور جھوٹے ہو اس پر سوال ہوتا ہے کہ بت تو از قبیلے جمادات ہیں وہ کیسے کلام کریں گے تو جواب یہ ہے کہ اللہ ان بتوں میں حیات عقل اور نط کو پیدا فرما دے گا اور یہ اللہ کی قدرت سے بالکل بعید نہیں حضرت سید ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں مسلم شریف کی یہ کچھ طویل حدیث ہے کہ مسلمانوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے تو فرمایا چودھویں شب کو چاند دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے مسلمانوں نے کہا نہیں تو فرمایا جب سورج پر بادل نہ ہو تو کیا سورج کو دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے مسلمانوں نے کہا نہیں فرمایا تم اپنے رب کو ان قریب اسی طرح دیکھو گے اللہ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرے گا اور فرمائے گا جو شخص جس کی اتباع کرتا تھا وہ اس کے پیچھے چلا جائے تو جو شخص سورج کی پرستش کرتا تھا وہ سورج کے پیچھے چلا جائے گا اور جو شخص چاند کی پرستش کرتا تھا وہ چاند کے پیچھے چلا جائے گا اور جو شخص بتوں کی پرستش کرتا تھا وہ بتوں کے پیچھے چلا جائے گا اور یہ امت باقی رہ جائے گی اس میں منافقین بھی ہوں گے اللہ ان کے پاس ایک ایسی صورت میں آئے گا جو اس صورت کی غیر ہوگی جس کو وہ پہچانتے تھے اللہ فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں وہ کہیں گے ہم تم سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں ہم یہیں پر رہیں گے حتیٰ کہ ہمارے پاس ہمارا رب آ جائے بس جب ہمارا رب آ جائے گا تو ہم اس کو پہچان لیں گے پھر اللہ ان کے پاس اس صورت میں آئے گا جس صورت میں وہ اس کو پہچانتے تھے پس فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں پس مسلمان کہیں گے تو ہمارا رب ہے پھر وہ اس کے پیچھے چل پڑیں گے تو اس حدیث میں مجبور ہے کہ اس امت میں منافقین بھی ہوں گے علما نے کہا کہ مومنوں کے گروہ میں منافقین کو اس لیے رکھا گیا کہ منافقین دنیا میں بھی مسلمانوں کے ساتھ چھپے ہوئے رہتے تھے تو ان کو آخرت میں بھی مسلمانوں کے ساتھ چھپا ہوا رکھا گیا تو وہ ان کے ساتھ رہیں گے اور ان کے ساتھ چل پڑیں گے اور ان کے نور میں چلیں گے حتیٰ کہ ان کے اور مومنوں کے درمیان ایک آڑ کر دی جائے گی اس کے باطن میں رحمت ہے اور اس کے ظاہر میں عذاب ہے اور ان سے مومنوں کا نور نکال دیا جائے گا تو منافقینگے ہوں گے جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا ہم نے عذاب پر عذاب بڑھایا بدلا ان کے فساد کا اس سے پہلے ان کافروں کی وہ ذکر فرمائی تھی جنہوں نے خود کفر کیا تھا اور اس آیت میں ان کافروں کی وہ ذکر فرمائی جو خود بھی کافر تھے اور دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روک کر اور ان کو گمراہ کر کے انہیں کافر بنایا چونکہ ان کا کفر دگنا تھا اس لیے ان کی سزا بھی دگنی فرمائی لہذا فرمایا کہ ہم ان کے عذاب پر مزید عذاب بڑھا دیں گے ان کو اپنے کفر کا بھی عذاب ہوگا اور اپنے ان پیروکاروں کے کفر کا بھی عذاب ہوگا جنہوں نے ان کی پیروی میں کفر کیا بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بھی کسی شخص کو ظلمن قتل کیا اس کے قتل کے عذاب میں سے ایک حصہ پہلے ابن آدم کو بھی ملے گا کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا آیت نمبر نوافی اور آج کے درس قرآن سے متعلق بھی آخری آیت مقدسہ میرا رب ارشاد فرماتا ہے اور جس دن ہم ہر گروہ میں ایک گواہ انہیں میں سے اٹھائیں گے کہ ان پر گواہ ہی دے اور اے محبوب تمہیں ان سب پر شاہد بنا کر لائیں گے اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے اور ہدایت اور رحمت اور بشارت مسلمانوں کو سبحان اللہ دیکھیے اس آیت بخت دسانی اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب محبوب کریم سنگم علیہ وسلم کی شان کو بیان فرمایا ہے علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ اس آیت میں گواہ سے مراد اندیاں ہیں جو اپنی امتوں کے خلاف قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا اور ان کو ایمان لانے کی دعوت دی اور ہر زمانے میں ایک گواہ ہوگا خواب و نبی نہ ہو اور ان کے متعلق دو قول ہیں ایک یہ ہے کہ وہ ہدایت دینے والے عما ہیں جو انبیاء کے نائبین ہیں اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ علماء مبلغین ہیں جو انبیاء کی شرائط کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کی تبلیغ کرتے ہیں اللہ اکبر طبیرہ تو علماء نے یہ جو فرمایا گیا کہ ہم نے آپ پر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے تفسیر یہ کی ہے کہ قرآن مجید میں تمام دنیا کی علوم کا ذکر ہے بعض علماء نے یہ کہا کہ ابتدائی آخر نیش آدم سے لے کر قیامت تک کے تمام واقعات کا ذکر قرآن میں ہے لیکن یاد رکھے قرآن عظیم ہدایت کی کتاب ہے اور ہدایت کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب قرآن مجید میں مذکور ہے الحمدللہ الحمد الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان عطا فرمائی کہ محبوب علیہ السلام بھی شاہد ہو کر تشریف لائیں گے گواہ کے طور پر تشریف لائیں گے حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں پھر شریفی حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے صبح کی نماز کے بعد ہم کو بہت مؤثر اور بلیغ نصیحت فرمائی جس سے ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ہمارے دل خوف زدہ ہو گئے ایک شخص نے کہا یہ تو کسی الوداع ہونے والے کی نصیحت ہے آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں فرمایا میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں ہاں تمہارا حاکم حفصی غلام ہو تم اس کا حکم ماننا اور اس کی اطاعت کرنا کیونکہ جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بکثرت اختلاف دیکھے گا اور تم اپنے آپ کو دین میں نئی باتیں نکالنے سے بچانا کیونکہ یہ گمراہی ہے تم میں سے جو شخص ایسی چیزوں کو دیکھے تو اس پر میری سنت اور میرے خورفائے راشدین مہدیین کی سنت لازم ہے اس کو ڈاڑوں کے ساتھ پکڑ لو اللہ تعالی ہم سب کو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وسیعت پر نصیحت پر عمل کی توقع کے رقبر اللہ تو الحمد للہ آیت نمبر 71 سے لے کر آیت نمبر 89 تک درس جو ہے وہ مکمل ہوا ہے اللہ نے چاہا تو نیکسٹ جمعہ کے دن بلکہ جمعہ کے دن تو محدثی کی سیرت پر بیان کا سلسلہ ہوتا ہے ہفتے کے دن انشاءاللہ تبارک و تبارک بطالہ نمبر نبے سے ہم درس قرآن کا آغاز کریں گے اور میرے رب نے چاہا تو ہفتے یعنی دو جنوری کو انشاءاللہ شاء تعالی ہمارا یہ چودہ سپارہ بھی مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک و وطالعہ اور پھر ہم آئندہ پندرہویں سپارے سے درس کا آغاز کریں گے تو آج چونکہ بدھ ہے کل جمعرات اور دعوت اسلامی کا ہفتے وار اجتماع فیضان مدینہ میں ہوتا ہے اس میں شرکت کی شہادت حاصل ہوتی ہے لہذا کل جمعرات کو تو ظاہر ہے کہ میری حاضری نہیں ہوتی تو جمعہ کو ان اللہ تعالی یاد رکھیں کہ حضرت سیدنا امام ترمزی علیہ رحمہ کی سیرت اور جامع ترمزی یعنی جو آپ کی کتاب حدیث کی ہے ترمیزی شریف ان کی تفصیل ان کا تعارف آپ کو ان شاء اللہ تعالی پیش کروں گا اور مجھے اگر موقع ملا تو ع ممکن ہے کہ امام ابو داود علیہ رحمٰ اور سمن ابو داود کا تعارف بھی پیش کر دوں تو کوشش ہوگی کہ ایک ورنہ دو محدثین کرام کی سیرت پر بیان اور ان کی کتب ستہ کا تعارف ان اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کروں گا اللہ نے چاہا تو ابھی آپ ناز شریف پلے فرما دیں کوئی بائی تشریف لائے آمین گیارہ بارہ آپ آ جائیں یا قدور اور بھائی آ جائیں تو آپ نا شریف فرما دیں ان اللہ تعالی کچھ ہی دیر کے بعد جب ہم ہینڈ ریز کریں تو آپ مائک دے دیجیے گا ان شاء اللہ سیرت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر درس ہوگا تو آمین گیارہ بارہ آپ تشریف لائیں